فرمایا ام حسب تنہا اسحا بل کا فیور رقی میں قانون کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا یہ جانچنے کے لیے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں کہ یہ بتائیے کہ وہ اساب کہف کون تھے اور روح کیا ہوتی ہے ذوال کون تھا ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ ان کے جواب دے پائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں ورنہ یہ کہ یہ تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں پتا ہوں گے تو پھر اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ خود سے خود کچھ باتیں بنا کر لا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واقعات بین ہی بتا دیے ان کے نزدیک یہ بڑے حیران کن واقعات تھے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ عجیب واقعات ہیں عجیب نشانی اس غار والوں کے قصے میں تو وہ کیا تھی نشانی وہ کیا ہے حقیقت اس کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے فرمایا وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے کیوں کیونکہ اس وقت کی جو حکومت تھی یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہ شرک کرنے والے تھے اور جو بھی شخص توحید پر قائم رہنا چاہتا اس کے لیے زندگی بڑی دوبر کر دی جاتی اب ہوا یہ کہ وہاں کی الیٹ کے کچھ نوجوان بچے اپنے حکومت اور اپنے وقت کے خلاف توحید کا اعلان کر بیٹھے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی جان کو خطرہ تھا تو انہوں نے آ کر غار میں پناہ لی تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز وقالو ربنا آتنا ملدم کا رحمہ مل دم کا رحمتما من امرینا رشدا کہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارا معاملہ درست فرما دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند چلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے ابھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ قوم کے فتنے سے ڈر سے بھاگ کر غار میں آ کے پناہ لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ان کو آرام نیند سلا دیا اور کئی سو سال تک سلائے رکھا اور پھر اس کے بعد اٹھایا جب اٹھے تو ان کو بھوک لگی تو پھر آگے کیا ہوا اس کی تفصیل آ رہی ہے ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی یعنی سچے دل سے ایمان لائے تھے تو ان کے ہدایت میں اور اضافہ ہو گیا تھا اور اس کی دلیل کیا تھی کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے جس کا ایمان سچا نہیں ہوتا وہ پھر ایمان کے لیے تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتا اور وہ اس پہ جمتا بھی نہیں ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے یعنی ہم شرک نہیں کریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے بات کریں گے پھر انہوں نے آپس میں دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو افلا غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے لیے کام میں آسانی پیدا کر دے گا اب پھر کیا ہوا وہ وہاں جا کر چھپ گئے اور اللہ نے ان کو سلا دیا اب سوئے ہوئے کیسے لگ رہے تھے تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو بچ کے بائیں جانب اتر جاتا ہے یعنی اللہ نے ان کو دھوپ سے بچا رکھا اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو اللہ ہدایت دو وہی ہدایت پانے والا ہے جس اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے تم انہیں دیکھ کے یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے کیونکہ اگر وہ کروٹ نہ لیتے تو زمین ان کا جسم کھا جاتی اور ان کا کتا کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا یعنی گارڈ بن کر اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا ایک طرح سے ان کے اوپر روک ڈال کر اور کتا سامنے بٹھا کر اور ان کو سلا کر اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا یعنی ایک دن آیا کہ ان کو ان کی نیند ختم کر دی تاکہ ذرا آپس وہ پوچھ گچھ کریں ان میں سیک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے ہو دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے یعنی انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا سو چکے ہیں پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا ہے؟ یعنی اس کو بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجے اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے یعنی تیو بلال کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے آئے اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر دے بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پہ پڑ گیا تو وہ سنسار ہی کر دیں گے کیونکہ چھپے ہوئے جو تھے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلا نہ پا سکیں گے بہت بڑی فکس میں آ تھے اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مترے کیا نہیں ان کو نکال کے پھر پتا چلا کہ یہ کون ہے تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا جیسے کئی سو سال بعد اٹھے ہیں تو ایسے ہی لوگ قبروں سے بھی اٹھ کڑے ہوں گے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بلا شبہ آ کر رہے گی کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر قیامت اور آخرت کے سلسلے میں لوگوں میں بڑی زور شور سے بحث چھڑی ہوئی تھی کہ قیامت ہے بھی یا نہیں اور دوبارہ اٹھنا بھی ہوگا یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس وقت میں اٹھایا جب ان کے ذریعے لوگوں کو ایک اور چیز کی ہدایت مل گئی اور جب اصل سوچنے کی بات یہ تھی اور اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت تھی تو انہوں نے کیا کیا اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے عموماً ہوتا یہی ہے کہ کسی بھی واقع یا کہانی سے جو سبق لینا مقصود ہوتا ہے جو عبرت اور نصیحت لینی چاہیے وہ لینے کی بجائے عموماً لوگ کیا کرتے ہیں ار ریلیونٹ ایشوز پہ بات شروع کر دیتے ہیں تو وہ اب یہ بحث کرنے لگے کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے ہوا یہ کہ جب وہ لوگوں کو ان کا حال کا پتہ چلا تو وہ واپس اپنی غار میں پہنچے اور اس کے بعد دوبارہ سو گئے نہیں ان پر موت آ گئی کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو ان کا ربی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے یعنی اس کو اللہ کے سپور کر دو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے اس دور میں بھی قبروں پر عبادت گاہ بنانے کا خیال موجود تھا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلم رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں لگی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی ان میں سے مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجدیں یہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہوں گے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا عام طور کسی کہانی میں لوگوں کو فگر سے اور ان مائنو ڈیٹیل سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے ناموں سے اور کون تھے اور کہاں تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی اصل میں تو جو ایکشن تھا ان کا جو وہاں غار میں جانے کی وجہ تھی اور پھر اٹھنے کے بعد جو سبق دینا مقصود تھا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ سب بے کی ہانکتے ہیں کچھ اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا کہو میرا ربی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے یعنی تعداد میں میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہوں کبھی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خود یہ نہیں بتایا کہ ہاں واقعی کتنے تھے کیونکہ اٹ وز ناٹ امپارٹینٹ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں یا نہیں ان کی شکل لباس ان کی حالت صحت کیا تھی کیا نہیں ان باتوں کی ضرورتی نہیں کیونکہ اس وقت مطلوب نہیں اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا اللہ یہ اللہ چاہے ان اللہ وز کو رب کا اظہان سید بھول جاؤ تو رب کو یاد کر لو وقل وہ کل اس نے شدا اور کہا کیجیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا ہوا یہ کہ جب پوچھنے والوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کانفیڈنٹلی کہہ دیا کہ میں کل بتا دوں گا آپ کو یقین تھا کہ وہی آئے گی اور اللہ کی مدد آئے گی اور میں لوگوں کو جواب دے دوں گا لیکن ہوا یہ کہ کئی روز تک وہی نہ آئی تو آپ بہت پریشان ہوئے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کہیں چاہے پورا ارادہ بھی ہو کام کرنے کا پھر بھی لیکن افسوس یہ کہ لوگوں نے اس لفظ کو اتنا مس یوز کیا کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہو تو اس وقت کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا بھئی پہلے تو خود چاہو پھر اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتے ہیں. آسمان اور زمین کے سب چھپے ہوئے احوال اسی کو معلوم ہے کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وہی کیا گیا اس کا جو کا تو سنا دو یعنی پورا پورا بتا دیجئے کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں يدعون ربهم يريدون وجح تريد اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پر ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کر لیجیے جو اپنے رب کی رضا کے طلب گار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں یعنی آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کیجیے حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن کہا گیا کہ ایسے لوگوں پہ توجہ رکھیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیریے کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت پسند کریں گے کسی ایسے شخص کی تاپ نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر لیا یعنی غافلوں کے ساتھ مت بیٹھیے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراد اور تفریح پر مبنی ہے کہیں اعتدال نہیں کبھی اس طرف لڑک گئے کبھی ادھر صاف کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے جس کا جی چاہے انکار کر دے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹے انہیں گھیروں میں لے چکی ہیں وہاں وہ اگر پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچر جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گا رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیکمر کریں تو یقیناً ہم نے کو کار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے رہنے بہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے یعنی ان کا بہت احترام کیا جائے گا ان کا اکرام اور اعزاز ان کو عزت بخشی جائے گی اور ان کو سجایا بنایا جائے گا باریک ریشم اور اتلس و دیبا کے سبس کپڑے پہنیں گے اونچے مسندوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے یعنی بہترین آرام گاہیں بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام پھر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا جس میں مال کے فتنے کو واضح کیا گیا آپ ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے دو شخص تھے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور برابر ہونے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا میری یعنی باغ کے مالک کو یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں یعنی اپنی خودنمائی کرنے لگا اور یعنی ایک طرح سے ڈینگو مارنے لگا اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں پھر وہ اپنی جنت یعنی باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا اپنی مستی میں آ کے وما انت ابدا. میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے نہیں توقع کہ کبھی قیامت کی گھڑی آئے گی تاہم اگر مجھے کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا یہ سب اس کے اپنے منگڑت تھے. اس کے ہمسائے گفتگو کرتے مٹی سے پیدا کیا نطفے سے بنایا پھر تجھے پورا ایک انسان بنا کھڑا کیا رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی کسی دولت کو اولاد کو کسی بھی اور چیز کو نہیں اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشا اللہ بلّا اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بہت نہیں کہ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا سمرہ مارا گیا اس کا سارا پھل ختم ہوا یعنی جس باغ پر وہ بہت اترا تھا اس باغ پہ ایک آفت آئی اور سب ختم ہو گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرایا ہوتا نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جد تھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدا برہق کے لیے ہے انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخار ہے جو وہ دکھائے یعنی اصل طاقت اور قوت اللہ کی ہے انسان کبھی بھی مال کو پا کر تکبر نہ کرے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور کبھی نہ یہ سمجھے کہ سب کچھ ہمیشہ میرے پاس رہے گا اللہ نے دیا اور اللہ جب چاہے لے سکتا ہے اس لیے اصل چیز جو انسان کی باقی رہنے والی ہے وہ اس کے نیک مال ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑے حیات دنیا اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجیے کہما ان انزلناه من السماء ایک پانی کی طرح جسم نے آسمان سے اتارا فختلت به نبات الارض پھر وہ زمین کی نباتات کے ساتھ ملجل جل گیا فاصبح هشیمن پھر کیا ہوا کچھ عرصے کے بعد وہ سب सूख گیا تو وہ نباتات دُھس بن کے رہ گئی جسے ہواؤں اڑا لیے پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اسے نے اگایا اور اسے نے دُھس بنا کے اڑا دیا المالحیات دنیا واقیات اصل میں تو باقی رہ جانے والیاں نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں یعنی دنیا کے مال ولا تو سب ساتھ چھوڑ دینے والی ساتھ کیا جائے گا انسان کے عمل یعنی جب انسان فوت ہوتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے مال اور بیٹے واپس آ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی سونے کی تار بھی نہیں رہنے دی جاتی وہ بھی اتار لی جاتی سب کچھ خالی ہاتھ اور ساتھ کیا ہے عمل کا خزانہ جس کو انسان دنیا میں بھولا رہتا ہے نماز ہے تو وہ جلدی جلدی سے پڑھ لی ذکر ہے تو وہ غفلت سے کیا حالانکہ ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے تو جس ذکر میں اللہ کی یاد ہی نہیں وہ کیا ذکر ہوا تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ سب کچھ وقتی اور دنیاوی فائدے ہیں ان میں کھو کر اللہ کو نہیں بھولنا اسی لیے جو تصبیحات ہیں ان کو باقیات وصالحات بتایا گیا اور بہترین ذکر کے طور پر ہمیں سکھایا گیا جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے یعنی ان کلمات کا خوب خوب ذکر کرنا چاہیے فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب کہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل براہ نہ پاؤ گے زمین پر کوئی پودا نہیں ہوگا اونچ نیچ نہیں ہوگی اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چوٹے گا کوئی بھی کہیں چھپ نہیں سکتا کیونکہ اسٹریٹ زمین پہ ہر شخص اپنے دو پاؤں کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوگا اور اس طرح بالکل ویو سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ بھی نگاہوں سے اجل نہیں ہوگا اور تم زمین کو بالکل برہنہ نہ پاؤ گے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے اگلے پچھلوں میں سے ایک نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در سخت پیش کیے جائیں گے بڑی بڑی لائنوں میں پورے ڈسپلن کے ساتھ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا یعنی تم اس دن کا انکار کرتے تھے اب دیکھو تم پہنچ گئے وہی جس کا انکار تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا اور نامیا اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا وبود الکتاب کتاب لا کے رکھ دی جائے گی یعنی نامیا اعمال فتح المجرمی نا مشفقین امافی تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس کے کانٹینٹ سے اس سے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے وَيَقُولُونَ یخ اور وہ کہیں گے یا وہ لطنا ہر افسوس ہم پر سخت ندامت و رگرٹس کتاب اس کتاب کو کیا ہے یہ سغیرتم ولا کبیرتن اللہ اصہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی مگر اس کو شمار کر لیا گن گن کر رکھا وہ و عَمِلُوا املو اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اپنے امال سامنے دیکھیں گے تیرے رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا کہ کسی نے کوئی نیکی کی اور وہ وہاں درج نہیں ہوئی اور کسی نے کوئی برائی کی اور لکھی نہیں گئی اور کسی نے توبہ کی تو برائی مٹائی نہیں گئی نہیں اللہ سبحان تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا وہاں وہی کچھ ہوگا جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اپنی ہر روز کی داری دیکھ لیجئے بس یہی سمجھے کہ ایک ایک وارکروس اور آخرت میں یہ سامنے آ جائے گا ابلیسلام کا واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی اطاط نہ کی اس سے نکل گیا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ضروریت اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو یعنی اللہ کو بھول کر اللہ کو چھوڑ کے شیتان کے رستے پہ چلنا چاہتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں تو دشمن کے راستے پہ کون جاتا ہے سوائے اس کے جو احمق ہو بڑا ہی بڑا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں میں اشحد خلق خلقت سماوا میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان انکرا بن سے کہے گا پکارے اب ان ہستیوں کو جنہیں تو میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں وہاں وہ کہاں سے آئیں اور ہم ان کے درمیان ہی ایک ہلاکت کا گڑا مشترک کر دیں گے یعنی سب مشرقین ایک ہی جگہ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے فِي من كل مَثَلْ وَكَانَ الْإنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ <جَدَلًا> ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑا واقع ہوا ہے ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کی حضور معافی چاہنے سے آخروں کو کس چیز نے روک رکھا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے لیں رسولوں کو ہم اس رام کسی غذ کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تمبی کی خدمت انجام دیں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو ان تمبی ہاتھ کو کی گئی مذاق بنا لیا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے مہ پھیر لے اللہ کی بات سننا بھی نہ چاہے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے یعنی جو لوگ سننا نہیں چاہتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنوانا بھی نہیں چاہتا مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو آپ سمجھیے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں بات کرنا نہیں چاہتے پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں نہیں بتاتا انسان انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور اللہ کی بات تو سب سے بڑھ کر یعنی yani اللہ کے لیے مثالیں ہم نہیں بیان کرتے اور نہ ہی یہ بات کہ اللہ تعالی نے کسی انسان کی طرح ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھی اگر یہ گوارا نہیں کرتا کہ جو دلچسپی نہ لے اسے بات سنائی جائے تو پھر اللہ رب العالمین تو ہر چیز سے اعلی اورفا ہے تو جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حال حالت میں ہدایت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے ان کا دل ہی نہیں ہے اس میں تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی عذاب بھیج دیتا مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر باہر نکلنے کی یہ کوئی راہ پائیں گے یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا اب یہاں ایک اور واقعہ ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو علم کے فتنے سے بچنے کا سبب دیتا ہے خَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ذرا ان کو وہ قصہ سنا جو موس علیہ السلام کو پیش آیا جبکہ مسی علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا اب یہ کیا قصہ ہے کیا سفر تھا کیوں پیش آیا کہا جاتا ہے کہ کسی نے مس علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے تو اللہ سبان کو یہ بات پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور ایک اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کو مل کر آئے تو ان کی ملاقات یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے شاگرد یوش بن نون کو ساتھ دیا مچھلی ساتھ رکھی اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑے تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا میں چلنا نہیں چھوڑوں گا اتنے اپنے دھن کے پکے تھے پھر جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو اور یہ اصل میں نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی وہیں پر وہ شخص ملے گا آگے جا کر موس علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لا ہمارا ناشتہ آج کے سفر پر تو ہم بری طرح تھک گئے خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا مچھلی تو ادیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی اور مجھے شاہی تھا کہ آپ کو بتا تھا کہ ایسا ہو لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا مس علیہ چنانچہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے آگے جا کے پھر واپس پلٹے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا یعنی خاص علم جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا مس علیہ السلام نے اس سے کہا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دو جو آپ کو سکھائی گئی یعنی سیکھنے کے لیے مس علیہ السلام پہلے اجازت مانگ رہے ہیں اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس کو صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسی علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے نہیں? اپنی ڈیٹرمنیشن اور ارادہ ظاہر کیا اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا یعنی ایک اچھا شاگرد بن رہوں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں یعنی سیکھنے کے لیے خاموشی شرط ہے اجازت کے بغیر بول نہیں سکتے اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا مصلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے مس علیہ السلام نے کہا بھول سلام نے مجھے نہ پکڑیے میرے سختی سے کام نہ لیں پھر وہ دونوں چلے. یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے بھی قتل کر دیا علیہ السلام نے کہا ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے مصع السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا انشاءاللہ کہانی جاری رہے گی اگلے پروگرام میں فی الحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے یہاں پر پارا مکمل ہوا آپ میں سے اگر کوئی اپنے ریفلیکشنز دینا چاہیں کوئی مزید معلومات ایڈ کرنا چاہے یا کچھ اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہے اور موسٹ ویلکم مجھے کاف میں بات آئی تھی کہ یہ کتاب جب کھولی جائے گی اور پڑھی جائے گی اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں تو وہ فیلنگ جو آ تھی کہ جب ہمارے سامنے وہ جب سب کچھ کھلے گا اور جب وہ باتیں سامنے آئیں گی جیسے بچے کا ریزلٹ آتے تو اس کو کتنا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں ہر بات تو اس میں تو ہمارے دل کے خیالات بھی آ جائیں گے سامنے تو ابھی بھی ہم شاید بولنے میں لیکن دل کے اندر جو ہم سوچتے اس پہ تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کیا سوچ رہے ہیں حالانکہ اس کتاب میں تو سب کچھ ہوگا ایک ریمائنڈر جو ہمارے والدین کے لیے آپ نے انٹرویو میں دیا وہ مجھے بہت ٹچ کیا بکاز ایٹ ٹائمز ہم صرف ماں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیلنگس کا خیال رکھنے کے لیے مگر باپ کی وہ جو چیز ہے ایک امپورٹنس ہے اس کو کبھی کبھی ہم لہجے میں اور ان کے حکم کو اگنور بھی کر دیتے ہیں اور اس طرح سے لے چلتے تو وہ ایک جو حدیث سے مجھے ایک ریمائنڈر ملا کہ ماں باپ دونوں کے لیے آپ بھی نہیں کر سکتے اور ان کو فار نہیں لے سکتے تو وہ دل اب ابھی تک میری پورا پوری قرآن کی اس میں ابھی تک میرے دل کو بہت زیادہ وہ ہے ہم نے قرآن میں جا بجا قرآن کے آیت کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں پڑھا اور ان کا انجام کیا یہ بھی ہمیں پتا چلا لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اس بات کو پہچانے کہ کی کیا صرف زبان سے ہی قرآن کے آیت کا مذاق اڑانے والوں کا یہ انجام ہوگا کیا عمل کے ذریعے قرآن کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا Uh, اس میں جو والدین کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ ان سے اف نہ کہو اور اف اگر زور سے بولا جائے تو اس سے ایک موم بج جاتی ہے تو اسے ماں باپ کا دل کتنا زیادہ دکھتا ہے جب بچے ماں باپ کے سامنے زور سے بات کریں وہ ماں باپ ہی فیل کر سکتے ہیں اللہ کہ رہے کہ بچے جو ہیں وہ سمجھے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان سے ہمیشہ پیار سے اور نرمی سے ہی بات کریں کیونکہ اگر ان کو بہت ہی زیادہ ڈانٹا جائے اور بےزتی کی جائے تو وہ بےزتی کوئی فیل اچھا نہیں پسند کرتا وہ وہی سیکھ لیتے ہیں جی وہی جی سیکھتے ہیں ماں باپ, باپ سے ہاں ان کا لہجہ اور بچے زیادہ تر ماں کا لہجہ جو ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو بلد ماں کو چاہیے کہ اپنا طریقہ جو ہے اپنا انداز بیان جو ہے وہ بہت اس کا بہترین ہونا چاہیے گڈ سوئے بنی اسرائیل آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے ہم ہر تکلیف میں بہت جلدی اپنے لیے بدوائیں کرنے لگتے ہیں اپنے ہی آپ کو بدوائیں دیتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا کر دے اللہ ہمیں موت دے دے اگر ہم اس تکلیف پر صبر کی دعا مانگے اور ثابت قدمی کی دعا مانگے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے تو ہمیں صبر کی دعا ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے گڈ سور کہف آیت نمبر چودہ میں بتایا گیا کہ جب چند نوجوان اللہ کے لیے نکلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو سبات عطا کیا تو وہی بات ہے کہ فرسٹ اسٹیپ لینے کی دیر ہے ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم فرسٹ اسٹیپ لے لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و اتنی آسانیاں کر دیتے ہیں ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں کہ پھر سب آسان ہوتا چلا جاتا ہے صحابہ کہف کا جو واقعہ جس میں کے چند نوجوان تھے میں اس وقت ہی سوچ رہی ہوں کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اور ہم کس طرح کریں ہم کو بہت سارے کام کرنے ہوتے تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سنیں سمجھیں اور دیکھیں وہ توحید پر تھے اور اس زمانے میں بھی انہوں نے اتنا وہ اپنے آپ کو بچایا اور کیا سورہ کہف کے لاسٹ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے ان کی فضیلت بہت زیادہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ایک ڈیسٹینیشن بتایا تھا کہ انہیں وہاں تک جانا ہے تو وہ بہت زیادہ فوکس تھے اس پر اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں وہاں پہنچ نہیں جاتا میں رکوں گا نہیں آج ہے ہماری جنریشن سے یہ چیز نکل گئی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے جو علم کا شوق تھا وہ ان میں نہیں رہا اور اگر ہے بھی تو وہ نیت ان کی درست نہیں ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ